اللهم صل وسلم و على الكريم قمنا بعض قوله باللهم من الشيطان المكيد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله العظيم قالوا سبحانك لا علم باقی ہے تجھے لا ہمیں کچھ علم نہیں الا عالم بنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ان نکان تعلیم حکیم بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے اس آیت کا اس سے پہلے والی آیت سے رب اور تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اب فرشتوں نے اس کے جواب میں جو کہا اس کا یہ بیان ہوا ہے فرشتوں نے اپنا جواب جس لفظ سے شروع کیا وہ ہے سبحان کا سبحان کے معنی تاکہ کے آتے ہیں اللہ نبول ازت کی بارگاہ میں جب کچھ رض کرنا مقصود ہو اس کی بارگاہ میں جب کچھ درخواست کرنا ہو تو اس کا یہ ادب ہے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد جو ہے پھر کچھ ارض کیا جائے جیسا کہ فرشتوں نے کیا کہ کچھ ارض کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ارض کیا کہ لا ملانا ہمیں کچھ علم نہیں ہے مگر جتنا کہ تو نے ہمیں سکھلایا فرشتوں نے یہاں یہ عرض کیا کہ ہم جس لائق تھے اور ہمارے اندر جتنی صلاحیت اور جتنی اختلاط تھی اتنا تو نے ہمیں علم سکھلایا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے وہ سب تیری عکا سے ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے ہمیں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں علم کم دیا اور آدم کو جو ہے زیادہ علم دیا یہ علم تو نے ہر ایک کو اس کی لیاقت اور اس کی قابلیت کے مطابق جو ہے عطا کیا ہے تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے یہ تو ہم دینے والوں کی کمی اور کوئی کمال جو ہے وہ تیری عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا علم بھی ایک کمال ہے ہر کمال اور ہر خوبی کا آتا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے اس لیے فرشتوں نے جو ہے وہ یہاں پر یہ عرض کی کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں مرمت فرمایا ہے علم کی بہت سی قسمیں علم کی بہت سی انوان ہیں ایک علم تو وہ ہے کہ جو عقلی ہوا کرتے ہیں اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اور دوسرا علم جو ہے وہ وہ ہے جس کا تعلق نقل سے ہے جیسا کہ قرآن کریم سے علوم کا حاصل کرنا یہ علم نقلی ہے اس میں عقل کا دفل نہیں ہے تو فرشتوں نے یہاں پر ہر طرح کے علم کی نفی کی کہ ہمیں کچھ علم نہیں فرشتوں نے اپنی جو ہے وہ عارضی اور اللہ رب العزت کی یہاں پر خوبی اور اللہ نبارک و تعالیٰ کا یہاں پر کمال بیان فرما دیا کہ ہمیں جو کچھ بھی علمی کمال جت حاصل ہوا ہے وہ اسی قدر ہے کہ جتنا کہ تو نے ہمیں مرمت فرمایا اور بات یہ نہیں ہے کہ تو نے ہمیں علم کم دیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر صلاحیت ہی اتنی تھی کسی قدر علم لینے کی قابلیت تھی کیونکہ تو علیم ہے تو علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے تو نے جس کو جس قدر علم کا فرمایا ہے تو یہ سب تیری حکمت ہی ہے اور تو جانتا ہے کہ کون کتنا علم لے سکتا ہے اور کتنا علم حاصل کر سکتا ہے کس کے اندر کتنی صلاحیت تو اسی کے مطابق تو نے ہر ایک کو علم سے نوازا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے ان چیزوں نام بتلاؤ تو فرشتوں نے یہ اس کے جواب شیطان میں داخل نہیں شیطان تو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا حاصل بن چکا تھا اس نے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بدلایا اور اس نے کچھ نہیں کہا اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا قصور اور اللہ مبارک تعالیٰ, تعالیٰ کے کمال کا اعتراف کرتا اللہ تعالیٰ کی خوبی اور کمال کا ذکر کرتا اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے نام پوچھے تھے ان چیزوں کا نام وہ ذکر کرتا بتلاتا اس نے جو ہے اپنے سجدہ نہ کرنے کا جواب دینا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے العزت میں آزم علام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان ہو گیا اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں میں تو آگ سے پیدا ہوا تو بجائے چیزوں کے نام ذکر کرنے کے بتلانے کے اس نے جو ہے یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیدا بھی کی کہ تو نے جو ہے مجھے گمراہ کر دیا فبیمار گئے تھے میں نے سیدا اس وجہ سے نہیں کیا کہ تو نے گمراہ کیا ہے اللہ کی بارک و تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کر ڈالی یہ بےدبی تھی تو دیکھیے اللہ قبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تو شیطان ہے تو رجیب ہے مردود ہے تو میری بارگاہ سے نکل جا اسی لیے اس پر ہمیشہ کے لیے جو ہے لانت کر دے گی اور لانت کا توف اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تو فرشتوں نے یہاں پر اللہ تبارک تعالی کے کمال اور قوبیوں کا ذکر کیا اور یہ جو ہے عمدہ طریقہ اختیار کیا اور اللہ کی بارگاہ کا یہ ادب جو ہے انہوں نے محبوز رکھا کہ ہم جو ہے جس قابل تھے اسی قابل اسی قدر تو نے جو ہمیں نواز رہے اس آئس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت کی بار میں جب کچھ عرض کرنا مقصود ہو تو اس کی تعریف کی جائے دیکھ اسی لیے جو ہے اب نماز پڑھی جاتی ہے نمازی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ سنا پڑھتا ہے سبحان اللہ کرنا اس کے بعد جو ہے پھر وہ کچھ عرض کرتا ہے اور جیسی دعا کرنی ہو اللہ تبارک وطالی کی ویسی ہی تعریف کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مغفرت طلب کرنا مقصود ہو تو اس کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے کہ رب العزت ہم گناہ ہیں اور تو مہربان ہے تو غفور و رکیب ہے تو غفار ہے تو بخشنے والا ہے اس کی بارگاہ میں جب روزی اور رزق مانگنا ہو تو پھر جو ہےقران ہیں ہم فقیر ہیں محتاج ہیں اور تو غنی ہے اور تو جو ہے را اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو وہاں یہ جواب دینا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم بعد میں تمہیں بتلائیں گے معلوم کر کر اور کسی سے پوچھ کر مطلب یہ ہے کہ غلط سے جواب دینا نہیں چاہیے اور اپنی جو ہے وہ غلطی اور اپنے قصور کا بغیر کسی حجت کے جو ہے اعتراف کر لینا چاہیے اللہ وبارکہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توحفے گناب کرنا ہے بعد میں راوانہ دکھیں گے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے بسماواد و لوٹ میں جانتا ہوں آسمانوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں وعالم مَا عالم ماتون عمات اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ اس آیتِ کریمہ کا تربیمہ ہے اس سے پہلے جو آیت ہے اس آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا آجز ہونا بیان کیا گیا اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے کمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی ان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں جو اپنا خلیفہ بنایا تو دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا ایک تو یہ کہ فرشتوں کا آجز ہونا اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کا کمال تو اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا کمال بیان ہو رہا ہے فرمایا کہ یا آدم بے اسما کی اے آدم بتا دے ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے پکارا اور فرمایا یا آدم اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو پکارا ہے سوارے نبی یاح الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے نبیوں کو ان انبیاء علیہ السلام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ان کا نام لے کر ان کا ذاتی نام لے کر پکارا جیسے اب یہاں پر یا آدم یا فرمیا یا ابراہیم یا لوتوں یا اودو لیکن اللہ رب العزت نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پکارا تو ان کا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ ان کے ان صفاتی ناموں کو کہ جن میں کوئی وضف ہے اس صفت والے نام سے پکارا فرمایا یا یونمس ہوں یا یوہن النبیو یا یوہن الرسول تو اس سے شانِ محبوبی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبوب ہیں اور کیسے پیارے ہیں کیا کیسے لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر نہیں پکارتا ان کی صفت کے ساتھ ان کو پکارتا ہے جس میں ہمارے لیے یعنی یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ جب وہ اس کے نبی اس کے محبوب کو پکاریں تو ان کا نام لے کر یا محمد نہ کہہ کر پکاریں بلکہ یا یون رسولو یا یون نبیو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المزنبی یا خاتم المسلی یا رحمت اللہ اس طرح کہہ کر جو ہے ان کو پکارا جائے تو اس میں یہ بھی یہ یعنی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو ان کا نام لے کر پکارا لیکن اپنے محبوب کو ان کا صفت والا نام لے کر پکارا ہے اب پکارا کیوں جاتا ہے کسی کو پکارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس میں بہت سی باتیں پیچھے نظر ہوتی ہیں جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل ہے وہ غفلت میں مبتلا ہے تو اس کو پکارا جاتا ہے یا اس کی اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے تو پکارا جاتا ہے یا جو ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے جیسے کہ آپ کسی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے پیارے اور کسی پر جو ہے غصہ اور غضب ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور تو اس کو آپ جو اس طرح سے پکارتے ہیں او نالک تو حضرات ابیا علیہ السلام کو جو پکارا گیا ہے تو ان کی مطلب نہیں تھا کہ وہ غافل کہ وہ غافل تھے تو ان کو بےگار کرنے کے لیے غفظت سے جو ہے وہ دور کرنے ان کی رغذت دور کرنے کے لیے ان کو پکارا گیا ایسا نہیں حضرات ابیا علیہ السلام تو کبھی غافل ہوتے ہی نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر پکارا ہے تو ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پکارا ہے یہاں یا پر یادم یا تو یہ بھی محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل ہیں ہم سے اس لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں بلکہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہم پکارتے ہیں تو ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں اور عرض یاد لا اور یا پھر ہم اس کا کرم خاص حاصل کرنے کے لیے اس کو پکارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو یہ مقصد ہوا کرتا ہے پکارنے کا فرمینا یا آدم امبک اے آدم وعلیکم السلام آپ ان فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیں امبک یعنی خبر دے دو امبک کا معنی ہے خبر دینا اور نبی بھی اسی سے مشتق ہوا ہے تو اس خبر دینے سے مراد کون سی خبر ہے یہ جی عام خبریں نہیں کہ جو آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یا ہمیں جو ہے خبریں دی جاتی ہیں بلکہ اس خبر سے مراد جو ہے وہ خبریں ہیں کہ جو یعنی حواس اور عقل سے بال ہیں وہ خبریں کہ جن کو اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ اگر خبر دینے والا جو ہے وہ نبی ہو ہر کوئی جو بھی خبر دے تو وہ نبی ہو تو پھر تو جو ہے ریڈیو بھی خبریں دیتا ہے ٹی وی بھی خبریں دیتا ہے تو یہ خبریں ہے وہ عام خبریں یہ خبریں تو ہماؤںہ دینے والے لیکن اللہ کا نبی جو خبر دیتا ہے اس کو جو نبی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ خبریں وہ ہوتی ہیں جو عالم بالا کی ہوتی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے اللہ کا نبی جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے تو اس خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے تو کہ, ام کہ آدم علیہ السلام آپ ان فرشتوں کو خبر دے دیں تو یہ باتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہاں فرمائی جنت میں فرمائی تو اللہ تبارک آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تو لیکن ہم اس بنیاد پر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلام فرمایا آدم علیہ السلام کو کریم اللہ دیکھا جاتا ہے حضرت مسا علیہ السلام کو کریم اللہ کہا جاتا ہے تو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ کریم اللہ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زمین پر رہ کر جو اللہ سے کلام ہم کلام ہو وہ کلیم اللہ ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلام جو ہے جنت میں ہوا تھا تو پھر جو ہے یہ دو طرف سے کلام نہیں تھا صرف اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرش پر لامکہ پر اللہ رب العزت سے کلام فرمایا اللہ تبارک مطالعہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ عرش پر اور لامکا پر اللہ تبارک مطالعہ سے کلام کیا تو اس لیے حضور کو بھی کریم اللہ نہیں کہتے تو کریم اللہ کے لیے یہ ہے کہ جو زمین پر لے کر جو ہے اللہ سے ہم کلام ہو تو وہ قریب اللہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ تبارا نے کلام فرمایا تو فرمایا کہ ہوں آپ ان سے فرما دیجیے حضرت آدم علیہ السلام نے تھوڑے سے وقت میں ان فرشتوں کے سامنے ساری چیزوں کا نام ذکر کر دی کر دیا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا کمال ہے کہ بہت ساری چیزوں کا نام تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ ذکر کر دیا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اس دنیا میں اس عالم میں اور اس دیہان میں کتنی چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کا صرف نام ہی کوئی جو ہے بیان کرے اور ذکر کرے تو اس کو کتنا وقت درکار ہوگا لیکن تھوڑے سے وقت میں کا جو ہے اور یہ لفظ جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بہت تھوڑے سے وقت میں ساری چیزوں کا نام بیان کر دیا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک کمال اور ایک معجزہ ہے اب حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرشتوں کے سامنے بیان کیا ساری چیزوں کا ذکر کیا تو اب اس کے ذکر کرنے سے حضرت عدم علیہ السلام کے بدلانے سے فرشتوں کو علم ہوا یا نہ ہوا یہ یہاں, سر یہاں جو اس کا کوئی یعنی تذکرہ نہیں ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو جو ہے پڑھاتے ہیں اور شاگرد جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھ کر جو ہے پھر وہ ممبر پر بیٹھ کر مجلس باز میں اور محفل میں مسائل ذکر کر تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے تو ایک استاد جب اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو وہ اس کو سکھا دیتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے اب عالم جب بیٹھ کر محفل میں جب کوئی تعلیم دیتا ہے کوئی مسائل جو ہے وہ ذکر کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ سننے والے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اس عالم کی بات سن کر عالم بن جائے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کے کانوں تک ہے علم کی بات پہنچ جاتی ہے یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے جو ہے جناب ساری باتوں کا ذکر کیا اور, اور یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ساری چیزوں کا فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تو یہ ان کی محفلِ واس تھی حضرت آدم علیہ السلام ذکر فرما رہے تھے اور فرشتے جو تھے وہ بیٹھ کر سن رہے تھے تو نبی کی صحبت اور نبی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے اس وقت ان فرشتوں کی ساری ڈیوٹیاں ان کے سارے فرائض منصبی ختم کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی محفل میں شریک ہوں اور ان کے پاس بیٹھیں اور ان کا واضح سنیں اس لیے کہ نبی کی محفل میں بیٹھنا نبی کے پاس بیٹھنا یہ ساری عبادتوں سے اعلیٰ عبادت ہے آج جو ہے نماز پڑھ کر کوئی نمازی جو ہے بن سکتا ہے نمازی بن جاتا ہے اور جناب قرآن پڑھ کر قرآن زبان یاد کر کر حافظ جو ہے وہ بن جاتا ہے میدان اتحاد میں پہنچ کر غازی بن جاتا ہے لیکن کوئی ان عبادتوں سے صحابی نہیں بنتا اس لیے کہ نبی کے صحبت نہیں پائی اللہ کے نبی کی صحبت میں ایک آن کے لیے ایک لمحے کے لیے اور ایک ساتھ کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ صحبت نصیب ہو جائے اور اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے اور دیدار ہو جائے سبھی آنکھوں سے جاتے ہوئے تو یہ ایسی صحبت ہے اور یہ اتنی اعلیٰ اور رکھا ہے کہ مقام صحابیت تک پہنچا دیتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ بیٹھ کر سماپت کر رہے ہیں کیسی محنتی تھی یہ کیسی का کا جو ہے یعنی یہ جو ہے وہ چرچا ہے اور کیسا جو ہے یہ ہے جو ہے یعنی واد تھا فرشتے سامی اور حضرت علیہ السلام تو حضرت اللہ علیہ السلام نے تو اس طرح سے ساری چیزوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا لیکن میں یہاں آپ کو بتلا دوں جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نبی عبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روز منبر پر رونق فروز ہو کر آپ نے جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے ساری باتوں کا ذکر کیا یہاں تک کہ مسند امام احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ذکر فرمایا کہ جو پرندہ جو ہے وہ یعنی ہلتا ہے اس کے ہلنے تک کا جو ہے قیامت تک جتنے پرندے ہلیں گے ان کے ہلنے تک کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہاں فرشتے جو ہے حضرت عالم علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے اور یہاں جو ہے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے تھے وہ اللہ کے نبی کی پہلی محفل تھی اور یہ اللہ کے نبی کی آخری کی اللہ کا نبی جو آخر ہے آخری زمانے میں کشی وائر نبی آخر المان صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی کی آخری محفل تھی جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ سماعت کرنا ہے اس کے بعد فرمائے اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو میں تم سے نہیں کہتا تھا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یعنی کہا تھا یہ سوال جو ہے یعنی ان کا استفام انکاری کے لیے جس کا مطلب یہ،, یہ ہے کہ یعنی میں نے تم سے کہا تھا جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں نہیں بتلایا تھا یعنی اس کا مطلب ہے بتلایا تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک طرح سے کلام ہے محنت میں, میں نے تمہیں نہیں بتلاتے کمی آلمبائی بسم آتی والا کہ میں زمینوں آسمانوں کا غیر جاننے والا ہوں آپ کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ساری چیزیں, چیزیں ذکر کی سارے نام بتلائے اور اللہ مبارک بتایا یہاں فرشتوں سے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کا غیر جاننے والا ہوں فرشتوں کو اس واقعے سے غیر کی باتوں کا ہوا جو حضرت عالم علیہ السلام نے ان کے سامنے ذکر کی تو ذکر تو آدم علیہ السلام نے کی لیکن اللہ تبارک مطالعہ یہ فرما رہا کہ میں نے جو ہے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کا غیر جاننے والا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا یہ کمال یہ اللہ رب العزت کا کمال تھا جیسے کسی قابل اور لائق اور فائد شادر کی قابلیت جو ہے وہ استاد کی قابلیت کا مظہر ہوا کرتی ہے اسی طرح سے یہاں پر جو ہے فرشتوں کا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کمال جو ہے فرشتوں کے سامنے جو انہوں نے جو ہے ساری چیزوں کے نام بدلا دیے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کمال جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بنا پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم جو ہے حضرت عدم علیہ السلام کے وسیلے سے حاصل ہوا تو فرشتے جو ہے وہ خود یعنی براہ راز جو ہے ان تمام باتوں کو نہیں جان سکے ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ کے اس کمال پر مطلع نہیں ہو سکے تو ہم اور آپ تو کیا ہیں کہ جو بغیر واسطے کے بغیر جو ہے کسی وسیلے کے جو ہے کمالات کو اور اللہ کے جو ہے وہ جو ہے وہ صفات اور اللہ کی صفات کمالیہ کو ہم جو ہے جان سکیں تو فرشتوں کو جب نہیں ہو سکا حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر تو دوسرے کون جو ہے کس گنتی میں ہوتے ہیں تو پتہ ہی چلا کہ حضرت عدم علیہ السلام کا یہ کمال اللہ رب العزت کے کمال کا مظہر ہوا اور حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے کے کمالات کے اور اللہ عزت کی صفات کے مظہر ہیں لہذا ہمارا یہ عقیدہ اپنی جگہ پر بالکل حق پر مبنی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو وہ اللہ کے بندوں کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی جو ہے یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی سفاق تک جو ہے قرب اور رسائی جو ہے بغیر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے حاصل کر سکتا ہے تو یہ بالکل جو ہے محال ہے اور ناممکن ہے اللہ مبارک مطالعہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے روانہ